ناظرین سلام علیکم ہم نے اب تک جناب حر سے ملاقات کے جو بھی خطبے تھے وہاں تک کا ہم نے سفر طے کیا تھا پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب دو محرم کربلا آ گئے دو سے آٹھ محرم آ گئی لیکن امام علیہ السلام نے جنگ کا نہ کوئی شروعات کی نہ آغاز کیا یعنی اپنی طرف سے امام جنگ نہیں چاہ رہے تھے اس کے بعد پانی بھی بند ہو گیا خیمے بھی فراد کے نزدیک سے ہٹا دیے گئے حتیٰ کہ یہاں تک کی وقت آ گیا کہ اب نو محرم کو یہ لوگ جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ ہو گئے شبِ عاشور آ گئی اس وقت بھی امام نے اپنے لیے مہلت مانگی کہ ایک رات کی مجھے اور مہلت دے دی جائے کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہلت امام کی عبادت کے لیے امام نے لی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بس کسی طرح جنگ ٹال رہے تھے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ میرے خون سے نہ اسی لیے امام نے کئی خطبے جو ہیں عاشور کے روز بھی دیے شب عاشور کو بھی دیے تو آج ہم جانیں گے کہ وہ شب عاشور کو امام نے لوگوں سے آخری وقت پہ بھی کیا مخاطب ہوئے امام نے کیا کہا, کہا کہ اب تو بالکل شہادت کا وقت نزدیک ہے اب امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں زاکرہ عظمی زہرا رضوی السّلام علیکم آپا وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپا آج بھی جب جنگیں ہوتی ہیں دو کنٹریز میں تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اب بات ختم ہو گئی ہے اب آپ اور ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اب تو سیدھا اٹیک ہوگا جنگ ہوگی لیکن ہم امام کا جو طرز عمل دیکھ رہے ہیں کہ امام اینڈ تک بھی لوگوں سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ جنگ نہیں چاہ رہے ہیں. تو وہ کیا خطبہ تھا جو امام نے شب عاشور دیا حضب اللہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بے شک نو محرم کو میرے ساتھ کا یہ پورا ارادہ تھا کہ آج ہی حملہ کر دیا جائے لیکن جب اس بات کی خبر امام کو ہوتی ہے تو امام نے کہا کہ امام تو امام نے فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی محلت چاہیے اور اس مہلت کے حوالے سے علما بیان فرماتے ہیں بہت سے اس کے پیچھے ریزن ہو سکتے ہیں کہ امام نے مہلت اس لیے لی تھی کہ پوری رات ایک رات اور بھی عبادت الہی میں بسر کریں ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ امام نہ صرف مہلت لے رہے تھے مہلت دے رہے تھے کہ اب بھی شاید ان میں سے کچھ افراد امام کی طرف آ جائیں اس ایک رات میں شاید ان کے دل پلٹ آئیں اور صبح یہ گمراہی سے نکل آئیں یہ بھی ایک امام کی طرف سے اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے تو لہٰذا بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو امام نے یہ ایک رات کی مہلت اور ایک خطبہ امام کا شب عاشور ملتا ہے لیکن یہ خطبہ امام نے اپنے اصحاب کے درمیان دیا تھا اچھا یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر ہو سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ وہاں پر جس لشکر سے امام نے خطاب کیا تھا وہ بظاہر دشمن بن کر کے آئے تھے لیکن اچھا یہاں پر امام نے اپنے اصحاب باوفا اچھا کے سامنے یہ خطبہ دیا اور امام نے حجت تمام کی تھی اور بے شک یہ خطبہ کے جس کے بعد اصحاب کی محبت ان کی وفا بالکل واضح ہو کر کے سامنے آئی ہے در اصل یہ جو خطبہ تھا یہ ایک آزمائش کے طور پر امام نے ان کے سامنے دیا تھا جس کے ذریعے سے جس آزمائش میں وہ پورے عصاب باوفا امام کے جو چاہنے والے چند ساتھی تھے لیکن بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے امام سے تھے وہ یقینا ایک بہترین کامیابی کو پہنچتے ہیں امام نے نویں محرم ایک رات کی مہلت ملنے کے بعد غروب آفتاب سے یا قبل آ... تھوڑا پہلے یعنی غروب آفتاب سے قبل یعنی اس سے تھوڑا پہلے آفتاب ڈوبنے سے تھوڑا پہلے غروب ہونے سے پہلے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد خاندان بنی ہاشم کے افراد اور اپنے اصحاب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے کچھ نکات میں پیش کر رہی ہوں کچھ پوائنٹس پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا خداوند عالم کی حمد و ثناء امام نے کی ہے پھر شکر کرتے رہے اپنے خاندان نبوت میں سے ہونے پر شکر کیا ہے پھر اصحاب کی تعریف کی ہے وہ بہترین جملہ جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ امام نے اپنے اصحاب باوفا کی تعریف میں فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو, نہیں, کو نہیں. نہیں ملے ہیں اور امام نے اس کے بعد جو ہے شہادت کی خبر دی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس خبر کو دینے کے بعد امام نے فرمایا کہ اب میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا رہا ہوں لہٰذا اس رات کی تاریکی میں تم میں سے اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا پھر امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے اگر یہ مجھے مار دیں گے تو اس کے بعد ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا میں تم لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں لہذا اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں تم جانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو یہ خطبہ امام نے اپنے اصحاب با کے سامنے دیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب میں ایک بہت ہی یوں کہیں کہ بڑی ہی بے چینی کا عالم تھا کہ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اصحاب اور بھی زیادہ بے قرار ہو اٹھے ہیں اس خطبے کے بعد میں اور امام نے یقینا جو جملہ میں نے کہا کہ ایک آزمائش کے طور پر یہ خطبہ تھا اور اس آزمائش میں یہ تمام اصحاب کھرے ثابت ہوئے ہیں اس بلند مقام پر پہنچے ہیں کہ امام کو یہ کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے تھے ظاہر جی ہے آپ امام کو مجبور تو نہیں کہا جا سکتا امام ہر چیز پر قدرت رکھتے لیکن لوگ ان پر کیسا وقت لے آئے تھے کہ ان کو اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ مجھے شہید کر ہی دیں گے ایسے میں بھی امام کو پھر اپنے اصحاب کی فکر ہے کہ تم لوٹ جاؤ یہاں سے یا کسی طرح تم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لو تو اگر ہم امام کے یہ جملے سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں ہماری کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے جب ہم نے امام سے ڈائریکٹ سنا بھی سنا نہیں بھی ہے ہمارے کانوں میں وہ آواز پہنچی نہیں ہے صرف لکھا ہوا پڑھا ہے تو جب اصحاب نے اب امام سے ایسے کہتے ہوئے سنا ہوگا تو کیا حالت تھی ان کی کیا کیفیت تھی کیا گزری ہوگی ان پر کچھ اس بارے میں بتائیے ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دل میں وفا کوٹ, کوٹ کوٹ کر بھری ہو اور شہادت کا جذبہ بہت ہی عروج پر ہو اور مولا سے عشق اور محبت کی ایک بہترین منزل پر جو اصحاب فائز ہو چکے تھے اب جب ان کے سامنے امام نے یہ بات رکھی کہ میں اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں تم لوگ جانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر اس میں جا سکتے ہو تو اس وقت ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہر ایک صحابی امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کا بے چین نظر آتا ہے مولا کے چاہنے والے جو مولا کے ساتھ تھے وہ بے چین نظر آتے ہیں اور اپنی وفاداری کا اعلان پھر ہر ایک نے امام کے سامنے کچھ نہ کچھ اپنے الفاظ میں کیا ہے میں چند ایک کا ذکر کر دوں کہ چند کے بیانات کا ذکر کرتی چلوں کہ امام کے اس خطبے کے بعد سب سے پہلے آقا ابو الفضل علم دار علیہ صلاۃ وسلام نے کلام کیا کہ خدا کبھی ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ جائیں ایشا. امام حسین علیہ السلات وسلم کی محبت میں سب سے پہلے مولا عباس سے ہم کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کی کیا کیا محبت کیا وفا مولا عباس کے دل میں آقا حسین کے لیے تھی آپ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے جملہ کہا کہ آپ کو چھوڑ کر جانا ہمارے لیے بھلا یہ کیسے ممکن ہے مولا عباس علیہ السلام کے بعد بنی ہاشم میں جو بھی افراد تھے تمام افراد نے یہی گفتگو دہرائی ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں پھر امام کے ایک صحابی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی ساتھ بن عبداللہ اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز آپ کی مدد ترک نہیں کریں گے اگر میں ستر بار مارا جاؤں اور پھر جلا کر راغ کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت ایک بار ہی آنی ہے اس کے بعد اللہ کو لازوال اللہ کی لازوال نعمتیں ہمارے لیے ہیں یعنی یہ یہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کئی مرتبہ بھی خداوند عالم زندہ کرے اور مار دے جلا کر راکھ بھی کر دے اس کے باوجود بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں زہر بن قین کی بھی یہاں پر مثال دینا چاہوں گی زہر بن قین نے کہا فرزند رسول خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں ہزار بار مر جاؤں یعنی وہ ظہر قین کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے امام کے ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھے امام سے ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن امام کی کہنے پر اصرار پر جب ایک مرتبہ ہی ملاقات کرتے ہیں تو وہ عشق وہ ولولہ وہ محبت امام کے لیے ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ آج ہی جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میں ہزار ہزار بار مارا جاؤں یعنی یہ شوق ان کے دل میں موجود تھا اسی اسلام میں ایک صحابی کا بھی ذکر ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے محمد بن بشیر ان کو خبر ملی کہ ان کا بیٹا جو ہے اسے قید کر لیا گیا ہے دشمنوں نے قید کر لیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا محمد بن بشیر سے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوشش کرو یہ خود بھی یہاں پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اگر آپ کو چھوڑوں تو جنگل کے درندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی غذا بنا لیں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں یوں ہی نہیں امام نے یہ جملہ کہہ دیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کیونکہ بہت سے اصحاب پر ہم نگاہ ڈالیں مولائے کائنات کے بہت سے صحابی رسول اللہ کے بہت سے اصحاب تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مواقع جہاں ان کے اصحاب نے ساتھ چھوڑا ہے ساتھ چھوڑ کر رسول اللہ کا چلے گئے مولائے کائنات کے بہت سے چاہنے والے بھی ملتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے تھے ہم علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن جب حالات کچھ مخالف ہوئے وہ مولا کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہاں مولا حسین امام حسن علیہ صلاح وسلام کے ساتھ کس قدر بے وفائی کی گئی محبت کا دعویٰ خود ان کے عزیز رشتہ داروں میں سے ہونے والے لوگوں نے بھی کبھی دولت کی لالچ میں حکومت کی لالچ میں امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا لیکن مولا حسین علیہ السلاۃ وسلام کے چند اصحاب تھے لیکن اس کے باوجود اس طرح سے ایمان پر ڈٹے ہوئے نظر آتے تھے تو ہر ایک نے اس طرح سے کچھ نہ کچھ جملہ امام کے سامنے اپنی محبت کا اور استقامت کا پیش کیا ہے اس کے بعد امام نے اپنے انصحاب کے لیے دعا کی ہے اور کہا خداوند عالم اس کی تمہیں بہترین جزا عنایت فرمائے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور اس کے بعد جنت میں انہیں ان کے مقامات بھی دکھائے تھے کہ خداوند عالم تمہاری اس جذبے کی بنا پر اس قربانی کی بنا پر یہ مقام تمہیں عنایت کرنے والا ہے یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں کہ امام نے صاحب کے سامنے جب وہ خطبہ دیا تو ان کے اندر کس طرح سے وہ ایک جوش پیدا ہوا جس جوش نے بالکل واضح کر دیا کہ امتحان چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو ہم امام علی مقام کو چھوڑ کر نہیں جانے والے وہ ہیں کہتے ہیں کہ صرف بولنے سے کیا ہوتا ہے ہم بولنے سے دعویٰ کرنے سے محبت کا کیا ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے اگر تو انسان وہی بولتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے یعنی اگر ہم کسی کو مسلمان بنانا چاہیں تو وہ جب تک کلمہ نہیں پڑھتا زبان سے ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا یعنی یہ جو کلام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جو لوگوں نے امام کو اپنی محبت کا اظہار کیا اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے امام سے اپنے وقت کے امام سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہ کرتے رہنا چاہیے ان سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے وقت کے امام کو سدا دینی چاہیے پکارنا چاہیے کیونکہ انسان دنیا کا معمول ہے نا کہ انسان جس بھی رشتے سے محبت کرتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ہاں کچھ ایسے بھی افراد نظر ہمیں دنیا میں آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنوں سے اپنے عزیزوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان سے اظہار محبت نہیں کرتے ماں باپ سے بڑی محبت ہے لیکن کبھی نہیں کہتے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ محبت کے لیے اظہار ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے وقت کے امام کے لیے محبت تو سب رشتوں سے یقیناً امام کا رشتہ ہمارا جو ہے سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تو ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی اپنے عمل کے ذریعے بھی اپنی زبان کے ذریعے بھی اپنے ہر ایک فیل کے ذریعے بھی اظہار محبت کرنا مولا کا آ, مولا کی حدیث ملتی ہے کہ ہمارے جو خیال ہیں وہ ہمارے الفاظ بنتے ہیں اور جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہماری قسمت بنتی ہے ہماری زندگی بنتی ہے تو ظاہر ہے جب ہم مولا سے اظہار محبت کریں گے تو ہماری زندگی اسی طرح کی پھر ہوتی جائے گی اب یہ تو رہی شبِ عاشور کی بات اب جب روز عاشور آتا ہے جنگ ہم تو سنتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی اور بس جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی اور جنگ شروع ہو گئی پہلا تیر خیمے کی طرف چلا دیا گیا تھا تو کیا اس وقت بھی امام کو کوئی موقع ملا کہ وہ کوئی خطبہ بیان کر سکے لوگوں سے کچھ خطاب کر سکے تو کیا خطبہ تھا وہ آ, روزِ عاشورہ کے بھی خطبے ملتے ہیں یقیناً کتابوں میں بالخصوص دو اہم خطبے اس سے پہلے کہ ان خطبوں کے حوالے سے میں بات کروں آ, ان خطبوں کی کیفیت کو بیان کرنا آ, بھی ضروری ہے کہ جو اپنے آپ میں امام کی خطابت کے انداز کو واضح کرے کہ کیا انداز امام حسین علیہ السلات کی خطابت کا تھا اور اس خطابت کے انداز کے ذریعے بھی امام نے ان لوگوں کو جو ہے ایک بہت بڑا میسج ایک بہت بڑا پیغام دیا دیکھیں آج بھی یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ جب کوئی خطیب کچھ باتیں کسی کے سامنے بیان کر رہا ہے کوئی خطابت کر رہا ہے اگر اللہ نے اسے انداز بیان اچھا دیا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو معنی رکھتی مثال کے طور پر ایک خطابت کرنے کے لیے اگر انسان جا رہا ہے تو وہ جب خطاب کر ہوتا ہے تو اس کے باڈی لینگویج کا بھی اس پر بہت سامنے والوں پر है. اثر پڑتا ہے اس کے آئی کانٹیکٹ کا بھی بہت اثر پڑتا ہے وہ لفظوں کا کیا چناؤ کر رہا ہے جو ورڈس کا وہ سلیکشن کرتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے سامنے والے کے لیے ہم فقط یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک بہترین بات کو بس یوں ہی سرسری طور پر بیان کر دیا ہمارا ہلیا چاہے جیسا ہو ہمارا انداز چاہے جیسا ہو ہمارا انداز ہمارا ہماری ہنسی ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہمارا لہجہ ہمارے بات کرنے کا انداز یا ہماری اس چیز کو پریزنٹ کرنے کا انداز <تصفح> بھی <تصفح> معنے رکھتا ہے وہی ہوتی ہے بہترین خطابت جب سارے <تصفح> اسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے اور جب ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان ان تمام باتوں کو سوچ سکتا ہے تو جو خطابت کی معراج رہے ہوں جن کے خطبے امام حسین علیہ السلات وسلام تو وہ یقیناً ان کے خطبے اور ان کا انداز اپنے آپ میں ایک پیغام دے رہا ہے کس طرح دیکھیں روز عاشورہ سب سے بڑا غم کا دن ہے آ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی تین روز سے بند ہے اور یہ خانوادہ پیاسا ہے بھوک اور پیاس کا عالم ہے بہت سی تکلیفیں ہیں اور جنگل ہے بیابان ہے اور یقین ہو چکا ہے کہ شہادت قریب ہے تو ان تمام غم کے درمیان بھی دس محرم کو امام حسین علیہ السلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے حجت تمام کی دو اہم خطبے دیے ہیں پہلا خطبہ جو ملتا ہے وہ اس وقت کا ہے کہ جب امام حسین علیہ صلاۃۃ والسلام نے صبح عاشور لشکرے یزید uh, سے مخاطب ہو کر کے خطبہ دیا لیکن یہ خطبہ امام نے جو صبح کے وقت دیا صبح عاشور کا خطبہ امام حسین علیہ السلام نے خیمہ گاہ کے باہر اونٹ پر سوار ہو کر کے دیا ہے پشت ناکہ پر آپ نے خطبہ دیا ہے دوسرا خطبہ جو امام نے دیا ہے پھر وہ دشمن کی صف کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے دیا یہ دو فرق اپنے آپ میں خطابت کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں امام کی بہترین طریقے سے کہ امام نے جو پہلا خطبہ صبح آشور دیا خیمہ گاہ کے باہر دیا اور اس خطبے کے الفاظ بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ امام کیا کس طرح سے اپنی حجت کو تمام کر رہے ہیں لیکن ناقہ کو کیوں امام نے ایک اونٹ کو کیوں چنا ہے جی اگر ہم غور کریں جنگ کی سواری کیا ہوتی ہے گھوڑا ہوتا ہے ٹھیک اونٹ کو جنگ میں استعمال نہیں کیا جاتا لہٰذا امام کا خیمہ گاہ کے باہر اونٹ پر سوار ہو کر کے خطبہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ امام بتانا چاہتے تھے کہ جان لو میں اب بھی جنگ کے لئے تیار نہیں ہوں میں جنگ کے لئے نہیں آیا ہوں میں جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوں میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں اور پھر امام نے اس کے لئے جس سواری کا بھی انتخاب کیا ہے وہ بھی اونٹ ہے یہ جو اوٹ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا یعنی دیکھیے ہر ایک چیز کو امام خطابت میں جو چیزیں پر اثر ہیں امام کس طرح سے ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اونٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے بھی ایک پیغام جا رہا ہے کہ یہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں یعنی گھوڑے پر ہوں تو یعنی جنگ کے لیے میں آمادہ ہو گیا تو یہ دشمن نہ سمجھے کہ ہاں میں جنگ کے لیے تیار ہوں بلکہ امام نے پشتے نقا پر صبح عاشور خطبہ دیا ہے تو یہ صبح عاشور کا خطبہ اس کے الفاظ بھی اپنے آپ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا امام ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اب اس خطبے کے کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں پہلا خطبہ پشت پر امام نے دیا امام بیان فرماتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو تاکہ تمہیں میں و نصیحت کے سلسلے میں میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں یعنی ہم دیکھیں کہ اب بھی امام کو ان لوگوں کی فکر ہے امام کہتے ہیں جلد بازی نہ کرو تاکہ میں تمہیں واضح نصیحت کر سکوں میں تمہیں بہتری کی طرف لا سکوں یعنی اب بھی امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا آج بھی یہ آخری دن کربلا میں امام کا تھا امام کی زندگی کا آخری دن تھا لیکن اس سے پہلے بھی امام نے حجت تمام کی اور یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر میرا راستہ اپناؤ گے تو سعادت پاؤ گے اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور میرے ساتھ ناانصافی کی تو پھر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور پھر اپنی باطل سوچ کو انجام دو گے قیام میں یہ آواز سن کر کے عورتوں کی اور بچوں کی رونے کی سدائیں بلند ہونے لگیں جب وہ سدائیں بلند ہوئیں تو امام حسین علیہ السلات وسلام نے مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو بلایا اور کہا جا کر کے ان آوازوں کو خاموش کراؤ اور انہیں یہ بھی کہہ دو کہ ابھی رونے کے لیے بہت سے حادثات اور بھی پڑے ہیں بہت سے حادثات رونما ہونے والے ہیں امام نے پھر تقریر شروع کی اور پھر امام نے اور کچھ باتیں بھی بیان کی ہیں جسے میں نکات کی شکل میں پیش کروں کہ امام پھر بیان فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب امام نے دلائی ہے یعنی یہ صبح عاشور کا خطبہ جو پشتے ناکہ پہ پر امام دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پھر سے متوجہ کر سکے نیکی کی طرف اس میں بھی امام بیان فرماتے ہیں کہ تقوا اختیار کرو جب کہ وہ لوگ آمادہ ہیں امام سے لڑنے کے لیے لیکن اب بھی امام ان لوگوں کو تقوی کی طرف آخرت کی طرف اچھائی کی طرف نیکی کی طرف لانا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنے کی امام نے ترغیب دلائی یہ بھی سمجھایا کہ دنیا کے فریب میں نہ آؤ اگر یہ دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے والا ہوتا تو سب سے زیادہ حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں باقی رہنے کا تھا لیکن جب وہ نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا فنا کے لیے خلق ہوئی ہے آخرت کا سامان تیار کر لو اور خوف خدا رکھو امام نے پھر انہیں غیرت دلائی ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہو اور اس رسول کی آل کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہو یعنی امام یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر سے انہیں غیرت بھی دلا رہے ہیں کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لائے ہو ان کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کی آل کو قتل کرنے کے لیے تم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہو پھر امام نے اپنے گھرانے کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے یہ صبح عاشور کا خطبہ ہم کتابوں میں پڑھیں تو بہترین طریقے سے ہر ایک لفظ کو رک رک کر آرام سے پڑھیں تاکہ امام کا ہر پیغام ہمارے لیے واضح ہو جائے پھر آپا جیسے آپ نے فرمایا کہ امام نے آخری وقت تک بھی خطبہ دیا ہے تو اس وقت تک تو کافی زیادہ ماحول گرم دھوپ کی تپش بھوک و پیاس کیا یہ جنگ شروع ہو گئی تھی لوگ قتل ہونا شروع ہو گئے تھے تب یہ امام نے خطبہ دیا تھا یا بس امام کے قتل ہونے سے کچھ پہلے کا یہ خطبہ ملتا ہے اور اس میں امام کیا بیان فرما رہے ہیں آخری جو خطبہ امام کے زندگی کا اس وقت تک بہت سے غم امام اٹھا چکے تھے اور دل پر بھی سینکڑوں زخم تھے جسم پر بھی بہت سے زخم لگ چکے تھے تو یعنی یہ وہ موقع تھا کہ جب امام بہت تنہا ہو چکے تھے یہ وہ موقع تھا کہ جب امام زخموں سے چور ہو چکے تھے ایسے عالم میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر صورت حال تھی ایسے عالم میں کسی کا ایک لفظ بول پانا بھی بڑا مشکل ہے امام نے تو اتنا ایک بہترین اور عمیق خطبہ بھی لوگوں کے سامنے دیا ہے یعنی جب انسان بولنے کی سخت نہیں رکھتا ہم دنیا کی مثال لے لیں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی کسی مشکل دور سے گزرتا ہے یا کسی کے گھر میں کوئی ایک موت ہو جاتی ہے اس उस وقت اس کا دل دماغ کام نہیں کرتا یقیناً ہوش و حواس میں انسان نہیں رہتا وہ کچھ بولنا چاہتا ہے کچھ بولتا ہے یا بعض اوقات خاموش ہو جاتا ہے چپی اختیار کر لیتا ہے لیکن یہاں پر امام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نے اپنوں کو کھویا ہے کئی لاشیں اٹھا چکے ہیں امام کس طرح سے زخموں پر زخم کھا چکے ہیں امام تنہا ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی اب امام خطبہ دینے جا رہے ہیں اور اس وقت امام کے جوش میں امام کے جذبے میں کہیں پر بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے اتنے زخموں کے باوجود بھی یعنی امام نے آخری وقت تک کی یہ کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نیکی کی طرف اچھائی کی طرف حق کی طرف دین کی طرف اسلام کی طرف لے آئیں لیکن یقینا جن کے قلب پھر چکے تھے امام کی باتوں کا اثر نہیں ہوا امام نے بہترین خطبہ دی ان کے کچھ بہترین خطبہ دیا تھا اور اس کی کچھ نکات پیش کر دوں کہ خطبے کے بڑے حصے میں سب سے پہلے امام نے اہل کوفہ کی بہت مذمت کی ان کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا امام کی زندگی کا یہ آخری خطبہ تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ کوفہ والوں کی دغہ بازیاں اور ان کی بے وفائی کہ انہوں نے بلا کر کے اور پھر خود امام سے لڑنے کے لیے وہ یہاں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے امام نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے اور خطبے کے ایک بڑے حصے میں ان کی مذمت کی ہے اور ان کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد امام نے ان کی وعدہ خلافی کی وجہ بھی بیان کی ہے اب دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امام یقیناً امام کے خطبوں کا اثر کچھ لوگوں پر ہوا اور بہت سے لوگوں پر نہیں ہوا وجہ کیا تھی کیونکہ یہ جو بہت سے لوگ تھے ان کے پیچھے وہ ایک اہم چیز کام کر رہی جس کا ذکر امام نے خود اپنی زندگی کے اس آخری خطبے میں کیا تھا کہ امام کے خود خطبے دینے کے باوجود بھی ان کے دل کیوں نہیں پلٹ رہے تھے امام اس طرح سے بار بار انہیں متوجہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دل پلٹ نہیں رہے وجہ کیا تھی امام نے اس وجہ کو بیان کیا وہ کچھ اور نہیں حرام غزہ تھی حرام غزہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پلٹ نہیں رہتے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جو لشکر یزید تھا اس میں بہت سے ایسے تھے جو بڑے نمازی بھی تھے بڑے قاری قرآن بھی تھے حافظ قرآن بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ جو اس عبادتوں کا صلیقہ سکھانے والے رسول کی ہی آل کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ایک بہت بڑی چیز یہاں پر بہت بڑا سبب تھا حرام غذا کہ حرام غذا کی وجہ سے حق کو پہچاننے کی چونکہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں نے امام کے خطبات جو ہیں ان لوگوں کے دلوں پر پہنچ نہیں رہتے دلوں پر اثر نہیں کر رہے تھے یہاں پر میں ایک مثال ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ آج اس دوڑتی بھاگتی ہوئی زندگی میں ہم بعض وقت اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں حرام طریقے سے رزق آ رہا ہے ہم حاصل کر لیتے ہیں کچھ آرام و آسائش کے لیے یا حرام غذا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غذا حرام ہے ہمارے لیے پھر بھی انسان تناول کر لیتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب تو استعمال کر رہے ہیں ہم ہی کیوں پیچھے رہ جائیں تمام تر چیزوں اس کی کتنے نقصانات ہیں وہ تو حدیثوں میں موجود ہی ہیں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتی چلوں کہ یہ واقعہ عباسی خلیفہ کے دور کا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ مہدی عباسی کے دور کا واقعہ ہے کہ مہدی عباسی کے دور میں شریک نامی ایک شخص تھا بہت متقی پرہیزگار بہت ہی عالم شخص تھا تو ایک مرتبہ اس نے مہدی عباسی نے شریک کو بلوایا اور وہ چاہتا ہے کہ شریک ان کا اس کا قاضی بن جائے اب اس نے بلوایا تو اس نے پہلے تو ٹال مٹول کی لیکن بہت زیادہ اس نے بار بار پیغام بھیجا تو شریک کو آ کر ملاقات کرنی پڑی اب یہ مہدی عباسی عباسی خلیفہ جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو تین باتیں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان تین باتوں میں سے کوئی ایک تو تمہیں قبول کرنی ہی پڑیں گی یا <تصفح> تو تم میرے قاضی بن جاؤ اگر قاضی نہیں بننا چاہتے ہو تو یا تو میرے بچے کو پڑھاؤ اسے تعلیم دو یا اگر یہ بھی نہیں تمہیں قبول ہے تو ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو تو اب یہ شریک سوچنے لگا کہ قاضی بنتا ہوں تو یہ بھی ذرا ٹائم لگ جائے گا اس میں میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ انسان اس طرح سے گمراہ ہے لہذا دوسری چیز اس کے بچے کو پڑھاتا ہوں تو پھر اس سے میرا آمنا سامنا ہوگا اس ظالم سے تو لہٰذا یہ سوچتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھا لینے میں کیا مسئلہ ہے کہا کہ نہیں بس ایک وقت کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں آپ نے تین میں سے کوئی ایک چیز کے لیے کہا ہے اب اس نے قبول کر لیا بادشاہ نے حکم دیا اپنے باورچی کو بہترین طریقے کے بہترین ذائقے دار جو ہے مزیدار کھانے بنائے گئے اور بنانے کے بعد باورچی خود یہ کہتا ہے کہ اب اس کھانے کو جو میں نے تیار کیا اس کو کھانے کے بعد شریک کبھی بھی اب راست پر نہیں آ پائے گا شریک آئے اور آنے کے بعد جب دسترخوان لگا یہ دیکھ رہے ہیں اتنی قسم کی اس پر غذا رکھی ہوئی ہے بہرحال اس دعوت کو انہوں نے بڑے مزے سے جو ہے وہاں پر اس دعوت کو اڑایا اور اس کے بعد میں جب یہ پلٹ کر اپنے گھر چلے گئے کچھ ہی دن کے بعد یہ پلٹ کر آئے دیکھیں حرام غذا کا کیا اثر ہوا کہ یہ پلٹ کر کے آئے شریک پلٹ کر کے آئے اور عباسی خلیفہ مہدی عباسی سے کہتے ہیں کہ مجھے تو نے کہا تھا کہ تیرے بچے کو تعلیم دینا علم دینا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں تو اب اس کے بچے کو بھی پڑھانے لگے کچھ دن کے بعد آئے پلٹ کر کہا تیری قضاوت بھی مجھے قبول ہے یعنی قاضی بھی بن گئے بچے کو پڑھانے کے لیے بھی راضی ہو گئے اور جو دعوت تھی اسی نے یہ تمام اثر کیا اب ان کو جو ہے وظیفہ ملتا تھا بیت المال میں سے تو جب یہ اپنا وظیفہ بیت المال سے لیتے تھے تو بڑی سختی کے ساتھ اس شخص سے یہ بات کرتے تھے ایک دن یہ بڑے چیخ پکار کر رہے تھے اور سختی سے بات کی وہ شخص کہتا ہے کہ کی شریک کیا تم نے اپنا گندم میرے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے جس کی پیسوں کی وصولی کے لیے تم اتنی سختی سے کلام کر رہے ہو شریک خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے گندم تو نہیں ہاں اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ایک لقمے کے لیے اپنا دین بیچ دیا ہے انہیں احساس بھی, احساس بھی, بھی تھا دیب. اور یہ چیزیں ہیں جو انسان اس طرح سے حرام غذا تناول فرماتا ہے یا حرام جو زندگی میں حرام چیزوں کو اپنے شامل کرتا ہے اسے بھی یہ چیز احساس ہوتی ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ ارے اگر یہ چیزیں استعمال نہ کریں تو کیا کریں جب کہ کیوں اللہ نے ہمارے لیے بہت سے راستے رکھے ہیں کہ فائدہ بھلے دنیاوی ہمیں ہو سکتا ہے کم ہو لیکن اخروی فائدہ بہت زیادہ ہوگا کربلا میں بھی ہم اس کی مثال دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہ افراد جانتے تھے کہ ہاں حق پر کون ہے خود عمر ساتھ کی مثال ہم دیکھ لیں کہ وہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلات کا مقام کیا ہے ان کی منزلت کیا ان کا خاندان کیا ان کے ماں باپ کون ہیں ان کے نانا کون ہے سب کچھ جانتا ہے اعتراف بھی کر رہا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ میں ریکی حکومت کی جو ہے میرے دل میں جو تما ہے میں اسے جانے نہیں دے سکتا تو اس کے لیے تو مجھے یہ کام انجام دینا ہی پڑے جو گا اس کے ہاتھ آئی بھی نہیں یقیناً آئی بھی نہیں کیونکہ امام کا جملہ تھا کہ تجھے وہاں کے گندم بھی نصیب نہیں ہوگی تو امام نے اپنے آخری جملے میں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ حرام غذا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے پھر آخر میں امام اہل قفا کے بھیانک مستقبل کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ جو تم لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اس کی وجہ سے تم لوگوں کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا امام بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ کہ خدا عالم مجھے اس کے ذریعے سے عزت دینا چاہتا ہے اور خود تم میں پھوٹ پڑ جائے گی کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے خون ریزی تم لوگوں میں بڑھنے لگے گی اتنا ہی نہیں بلکہ دردناک عذاب بھی آخرت کا تمہارے لیے منتظر رہے گا نہ دنیا تمہیں ملے گی نہ ہی آخرت تو میں ملنے والی ہے اپنے خطبے میں ان تمام باتوں کا بھی امام نے ذکر کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام کی اس آخری خطبے کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ثابت ہوا ہے وہ سامنے آیا ان لوگوں کے انجام سے بھی تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں کہ لوگ واقف ہیں کہ کی کیا انجام ان لوگوں کا رہا ہے تو آخری وقت تک بھی امام نے حجت تمام کی ہے انہیں متوجہ کرنا چاہا کہ خوف زدہ ہو جائیں یہ اس طرف سے پلٹ جائیں لیکن چونکہ وہ بہت بڑا مسئلہ کہ حرام غذا جب شکم میں موجود تھی تو ان لوگوں نے حق کو حق کی طرف آنا قبول نہیں کیا اور فرزند رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا پر اگر یہ خوف دل میں آ جائے کہ یہ چیز ہمیں وقت کے امام سے دور کر سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اپنے اندر اس چیز کو بدلیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ حلال کھانے میں آپ لطف نہیں اٹھا سکتے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں حلال موجود ہے مل بھی جائے گا اور لطف بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو بس لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے ہم پہلے خود کو کنفرم کر لیں اس کے بعد کچھ اپنے پیٹ میں ڈالیں تاکہ ہم کہیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ امام کے دشمنوں میں شامل نہ ہو جائیں بہت شکریہ آپا آپ کی وجہ سے ہم لوگوں تک یہ خطبے پہنچے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کچھ نیا رہا ہوگا ان امید ہے اور آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے ان سے اس وقت میں مخاطب ہوں جو ہمیں کہ آپ لوگ بہت امام حسین کی قربانی کے بارے میں اموشنل ہیں یا بہت پرسنلی لیتے ہیں جی ہاں ہم پرسنلی لیتے ہیں اور ہم لیں گے کیا آپ نے کبھی سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھے کبھی کوئی پلیئر ہے فٹ ہے کرکٹر ہے ایکٹر ہے اس کے نیچے اگر کوئی ایکٹر کو کچھ برا بھلا کہتا ہے اس پلیئر کو کچھ برا بھلا کہتا ہے کیسے سو لوگ اس پر اٹیک کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے آتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ان کے بارے میں تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کیا پتہ جبکہ یہ فٹ بالرز ان پلیئرز ان ایکٹرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہی یہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہم اپنے امام کے لیے کیوں نہیں پرسنلی لے ہم اپنے امام کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائے جبکہ ہمارا وہ امام ہے جو ہمیں ہمارے نام سے پہچانتا ہے اس کو ہماری ہر چیز کی خبر ہے وہ ہماری ہر ہم نے کیسا اپنا ہفتہ گزارا ان تک یہ ہماری خبر پہنچتی ہے تو ظاہر ہے ہم ہر امام کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اسے پرسنلی لیں گے نہ بھولیں گے کبھی واقع کربلا کو نہ بھولنے دیں گے اور اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت دیکھتے رہیے چینل ون خدا حافظ